وہ تو تقریباً اس سے ملتا ہوا یہ میرا خیال ہے لائف انشورنس میں وضاحت کر دوں اور آپ ٹھیک ہے نا لائف انشورنس مثلاً آپ نے کیا آپ سے ہی پوچھتا ہوں کتنے لاکھ کا کیا فرض کیجئے آپ نے کیا نہیں ہوگا نہیں بیس لاکھ کا کیا ڈاؤن پیمنٹ کیا کیا آپ نے چھ ہزار ایکست آپ نے بھری مہینے کی کتنی بھری پانچ سو ساڑھے سات ہزار سمندھ میں ساڑھے پانچ ہزار آپ نے دی اور جان کا انشورنس کیا ہے اور دوسرے دن آدمی کا انتقال ہو جائے تو بینک سے کتنا لے گا کائ لے گا بیس لاکھ روپے کیا بزنس کیا آپ نے اس بینک سے بیس لاکھ روپے لیں گے کوئی آپ نے محنت تو نہیں کی نا کتنا زیادہ نفع بینک سے لے رہے ہیں ایک بات یہ ہے نا اب آئیے اس میں کرپشن میں تو بازار کا امام ماموں نا پیشی سارے بزنس کو جانتا ہوں سارے طریقے آپ انشورنس والوں سے ملیں بہترین قسم کی آپ بیس لاکھ کی گاڑی لیں خدا نہ خاص اب بجلی کے کھمبے میں گھسے ہو انشورنس ایجنٹ کو پکڑی وہ دو دن پہلے انشورنس کروا دے گا آپ کے آدھے پیسے آپ کے ہوں گے آدھے اس کے ہوں گے ٹھیک ہے یہ حال ہے آپ ہائی کورٹ کے کسی ایکسپرٹ وکیل سے پوچھیں جان کے انشورنس ایک خاتون کھانا پکاتی ہوئی باورچی خانے میں جل گئی اس کا انشورنس تھا لاکھ یا 20 لاکھ کا چلیے رو لیے دھول لیے جنازہ ہو گیا دفن کر دیا سب کر دیا اب اس کے سالے اپنے بہن مقدمہ کرتے ہیں کہ ہمارے بہنوئی نے یہ انشورنس لینے کے لیے ہماری بہن کو جلا کر مارا ہے کئی مقدمے ہائی کورٹ میں زیر بحث تو اس لیے اس قسم کا انشورنس جائز ہے یہ جو انشورنس کمپنی والے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں آل حضرت فاضل بریلی اور اکابر علما کے آج سے سو سال یا اسی سال پہلے کے فتح واتے گئی دیکھی الا حاضر نے انشورنس کو جائز لکھا وغیرہ وغیرہ یہ اس میں بہت زیادہ معلومات کی آدمی کو ضرورت ہے علماء سے مشورہ کریں تب اس کے بعد یہ معاملہ جاری کریں یہ انشورنس اس زمانے میں علماء نے جائز قرار دیا ایک تو انگریزوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے سونے کی چڑیا تھی ہندوستان سارا مال یہاں سے لے گئے جواہرات ڈائمن بہادر شاہ ظفر زمانے کے بادشاہوں یہ سب لے کر کے چلے گئے اپنے یہاں پورے پورے انشورنس کمپنی کے مالک کافر ہوتے تھے مرتد بان یہودی عیسائی ان یہودیوں اور عیسائی سے نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس صورت میں اس انشورنس کو جائز کیا گیا مگر آپ کسی مسلمان سے نفع نہیں لے سکتے دونوں طرف مالے معصوم ہو مالے معصوم کس کو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان تو ہمارا مال بھی معصوم ہے. کوئی لوٹے چھینے یہ حرام دوسرے مسلمان کا مال بھی معصوم ہے بغیر شرعی معاملے کے اس سے کسی طرح نفع لینا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ حرام جب دونوں طرف مالے معصوم ہو تو وہ معاملہ جو سود کا ہے وہ نہیں کر سکتے اور ایک طرف مکمل کافر کا بینک ہے اور ایک طرف مسلمان ہے اب کافروں سے نفع لینے میں یہ سود نہیں ہے اس لیے وہ جواز کا فتوا برطانیہ کے زمانے کا تھا پاکستان میں تو سب شیئر ہولڈر جو ہیں وہ تقریباً مسلمان ہیں جتنے انشورنس کمپنیاں سب مسلمان ہیں تو مسلمان سے کیسے نفع لیں اور کوئی صاحب پوچھی کہ آپ کے بات